إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقال في موذين آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير عن عبد الرحمن النبي عمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للمؤاوي قال اللهم اجعلوه هاديا مهدي واهد به رواه الامام الترمذي في سننه وصححه الالباني وقال ايضا وناس من امه من امتي وردوا عليا يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة قالت فدعوا الله يجعلني منهم فدعا لهم فدعا لها وقال أيضا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام أنا منهم قال نعم ثم قال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيشر مغفور لهم وکالتم اعلیٰ روا بخاری معزز حاضرین کرام دینی مل ساتھیوں بزرگوں اور دوستو امبیائی کرام کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں صحابہ کہتے ہیں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی اوقات ہوئی صحاب کرام کا فضل و مقام ان کا مقام و مرتبہ ان کی دین اسلام میں حیثیت یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے میں صرف صحاب کرام کے ایک ایسی شخصیت کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے آج کی خطبے میں کروں گا جن پر آج ایسے لوگ ہم لوگوں میں سے بھی ہیں جو ان پر اعتراض کرتے ہیں یا اس طریقے سے ان پر نقطہ چینی کرتے ہیں صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پرانے مجید میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے مبارکہ میں فرمایا وہ فضل و مقام ہر صحابی کو حاصل ہے ہر مرد کو حاصل ہے ہر عورت کو حاصل ہے جس نے بھی شعور کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی وہ مقام و مرتبہ وہ فضل اور وہ مغفرت اور وہ جنت اور وہ ایمان اور تہارت کی گواہی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دی ہے وہ تمام صحاب کرام کو شامل ہے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یہ جو مقام ہے ہر ایک کو حاصل ہے لہذا کسی ایک صحابی کو تان کرنا کسی ایک صحابی پر لعنت کرنا یا ان پر نکتہ چینی کرنا تمام صحابہ کے اوپر اعتراض ہے تمام صحابہ پر نکتہ چینی ہے اور چھوٹے صحابی کا نام لے کر کے بڑے صحابہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے یہ اسی لیے علماء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ صحابہ کرام کی تنقید وہی کر سکتا ہے جو زندیق ہے جو بدین ہے جو لادین ہے جو ملحد ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا ہی شخص صحابہ کرام کی تنقید کر سکتا ہے اس پر تمام سلب صالحین کا تمام علماء کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے ان پر نکتا چینی کرتا ہے سمجھ جاؤ فطہ ہی مُلاسلام تو تم اس کو اسلام کی تہمت لگاؤ کی پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا مسلمان نہیں ہے لہذا صحاب کرام وہ مقدس نفوس ہیں جنہیں اللہ حرب العالمی نب نبی کی صحبت کے لئے منتخب کیا اس کائنات میں سب سے پاکہ دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے بعد امبیائے کرام رسول عظام کا انبیاء کرام کے بعد سب سے پاکیزہ دل صاحب کرام کا تھا جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا وہ علم و فضل میں مقام مرتبے میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے تھے اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو دنیا سے دور تکلفات سے دور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے آئینے کے مائنڈ صاف اور شفاف بنایا تھا ان کے دلوں میں کسی کے بھی خلاف کوئی رنجش نہیں تھی کوئی قدورت نہیں تھی اس طریقے سے ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے جانچا اور پرکھا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچا ہے اور اس کی کوئی بات نوعب اللہ غلط نہیں ہوتی اسی طریقے سے صحابہ کرام کے لیے جو جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا وہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی بی ام جمیل کے بارے میں ایک آئے صورت نازل فرمائی جس کا نام صورت مسد ہے صورت المسد ہے اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے جہنم ہونے کا ذکر کیا کہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے جہنم کا ایدن بنیں گے جہنم کی جلتی ہوئی یاد کے اندر لوگ جلیں گے اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہوا وہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے آخر تک تمام کوششوں کے باوجود بھی اور اللہ رب العالمین کو جہنم رسید کیا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کے لیے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ برحق ہے اور جنت کے بالاخانوں کے اندر صحاب کرام رہیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لئے وعدہ فرمایا اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے جتنے بھی قرآن کے, اندر اور احادیث کے اندر جو آیات اور حدیثیں ہیں وہ وہ سب سب کے سب وہ جو فضیلت اور مقام مرتبہ ہے وہ تمام صحابہ کو حاصل ہے چاہے چھوٹے صحابہ ہوں یا بڑے ہوں یا اس طریقے سے مرد ہوں یا عورت ہوں وہ فضل و مقام ہر ایک کو شامل ہر ایک کو حاصل ہے وہ تمام نصوص وہ تمام احادیث آج آپ کے سامنے وقت ہے پیش کرنے کا میں صرف ایک ایسی عظیم شخصیت امام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے تعلق سے قرآن اور حادیث کے حوالے سے میں کچھ عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کچھ ایسے مفکرین کچھ ایسے اسلام کا نام لینے والے اور کچھ ایسے اسلام کی خدمت کے دعوے دار بھی پیدا ہوئے جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو پر الزام تراشیاں کی انہیں ظالم اور جابیر اور قرار دیا اور ان پر نکتہ چینی کی ان پر اعتراض کیا ہمیں ان لوگوں سے کوئی گلا نہیں ہے ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جن کا مذہب اور دین ہی صحابہ کی دشمنی پر قائم ہے جو صحابہ کو صبح و شام گالیاں دیتے ہیں جو صحابہ کو صبح و شام دین اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں انہیں ملعون کہتے ہیں انہیں جہنم کا ٹھیکیدار کہتے ہیں انہیں منافع کہتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کا نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی اعتراض ہے ان کے اوپر جنہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا صبح شام صحابہ کرام کو گالیاں دینا ابو بکرو عمر عثمان کو بڑے بڑے صحابہ کو مبشر بل کو جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے جن کے گالیاں دینا جن کا صبح و شام کا تقی کلام ہے جو صبح و شام اپنی شروعات گالیوں سے کرتے ہیں مجھے ان لوگوں سے کوئی ذکر نہیں نہ مجھے ان سے کوئی اعتراض ہے نہ کوئی گلا اور شکوا ہے کیونکہ ان کا دین کا حصہ ہے اور یہ زندی لوگ ہیں یہ ملحد لوگ ہیں بدین لوگ ہیں بے دین لوگ ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ دنیا کے سلب صالحین کے بعد یا سلب صالحین اور تمام علماء کرام کا اس بات پر ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی پر تنقید کرے یا صحابہ کو برا بلا کہے آپ جان لو وہ زندیق ہے کیونکہ صحابہ کے ذریعے سمے قرآن ملا ان کے ذریعے سے میں دین ملا ان کے ذریعے سے میں حدیثیں اور سنتیں ملی وہ صحابہ کرام پر تنقید کر کے انہیں غیر معتبر قرار دینا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کی چولوں کو ہلانا چاہتے ہیں دین اسلام کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں لوگ صحابہ کرام پر لانو ملامت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے مجھے افسوس ہے مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت اور جماعت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی امیر باویہ امر بن آس اور اس طریقے سے مغیرہ بن شوبہ اور کچھ مقدس ہستیاں ہیں صحاب کرام کی جن پر لانو تو ملامت کرتے ہیں یا جن پر اعتراض کرتے ہیں جن پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں تاریخ کے حوالوں سے تاریخ جس کے اندر سچ اور جھوٹ سب کچھ موجود ہے قرآن کی آیتیں چھوڑ دی حدیثوں کو چھوڑ دیا اور صرف تاریخ کے حوالے سے وہ صحابہ جن کے ایمان کی پاکیزگی کی جنت میں جانے کی گواہی رب العالمی دی جس رب نے جنت بنائی اسی رب نے ان لیے جنت کی گواہی دی اور جنت قوادے جا فضا سنایا ان تمام نصوص کو چھوڑ کر کے صرف تاریخ کی بنیاد پر جس تاریخ کو رافضیوں نے اسلام کے دشمنوں نے لکھی ہے اس تاریخ کو بنیاد بنا کر کے صاحب کلام پر لانت و ملامت کرنا یہ میرے بھائیوں نہ عدل ہے نہ انصاف ہے نہ اسلام کا تقاضہ ہے بلکہ یہ غیرتی ہے منہج کے اندر خلل ہے عقیدے کے اندر خلل ہے اس لیے اس بنا پر ایسے لوگوں کے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے ناموں نامور شخصیت ہے بڑی عظیم ہستی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام رسوس اور تمام حدیثیں جو صحابہ کے فضل و مقام پیدا کرتی ہیں ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں میں نے شروع میں بتایا کہ صحابی کہتے ہیں اسے جس نے شور کی حالت میں ایمان کی حالت با نبی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت بس کی وفات ہوئی ایک لمحے کے لیے صحیح ایک گھنٹے کے لیے صحیح اگر اس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے سے ملاقات کر لی یہ شرف اور مقام ہے جو دنیا کے کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے یہ مقام مرتبہ دیا اللہ ہر العالمین نے صحابہ کرام کو چند گھنٹوں کی صحبت میں انہوں نے ان, ان, ان کو اللہ اور اللہ رسول کے بعد انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز کر دیا سب سے بڑے مقام پر فائز کر دیا یہ فضل و مقام ہر صحابی کو اور ہر صحابیہ کو حاصل ہے آج وہ سارے نصوص میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا لیکن کچھ ایسے نصوص میں ضرور آپ کے سامنے اس عظیم ترین ہستی کے بارے میں اس اسلام کے نام و ثبوت کے بارے میں اس عظیم اور مقدس ہستی کے بارے میں جن کا لقب ہی امیر پڑ گیا ہے جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کے لکھنے والے تھے کاتب الوحی تھے اور ڈھائی سال تک انہوں نے قرآن کریم کو لکھا انہوں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امین قرار دیا امانت دار قرار دیا اور وہ قرآن اور وہی کے لکھنے کے لیے انہیں معمور کیا ان کی خدمات لی اور اس طریقے سے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا کوئی تہمت نہیں لگائی آج جن کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں ان پر تہمتیں کرتے ہیں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی کے لکھنے کے لیے منتخب کیا کافی وہی ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں, انہوں نے قرآن میں ناود باللہ اگر آپ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں اس کا مطلب غیر معمون ہے اور جو غیر معمون ہو وہ قرآن کریم کی آیتوں میں پیغامات کے اندر وہ خرد برد کر سکتا ہے امانت میں خیانت کر سکتا ہے بات بہت دور تک نکل جاتی ہے اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلم صالح نے پردہ قرار دیا ہے کہا یہ پردہ ہے اگر کوئی آدمی اس پردے کو پھاڑتا ہے تو تمام صحاب کرام کی عزتوں کو وہ پھاڑتا ہے اور ان کے ذریعے سے صحاب کرام کے اوپر لڑت و ملامت کرتا ہے یہ پردہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بنیاد بنا کر کے اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو صحاب کرام کے مقدس پردے کو جس پردے میں اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھاکا مقام مرتبہ بیان کیا جنرت کا کیا اس پردے کو تار کر دیتا ہے تو امیر معاویہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے امیر معاویہ کو مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ ان کو والی بنایا گورنر بنایا یہ عمر امیر بن امیر خطاب رضی اللہ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں اللہ رب العظم کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو جانی کیا تھا سب سے زیادہ لوگوں کی مارفت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں جاننے والے اگر کوئی ہستی ہے امیر اب المن امر بل خطاب رضی اللہ عنہ کیستی ہے یہ بیس سال تک عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر عثمان کے دور خلافت میں بیس سال تک یہ ملک شام کے امیر رہے ادرصاف کے ساتھ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اور ان کے زمانے میں جو اسلام کی فتوحات ہوئی ہیں وہ اسلام کے اسلام کی زندگی کا یا اسلام کے اوراق کا روشن باب ہے اور محدسین نے مورخین نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو فتوحات ہیں جو کارنامے ہیں وہ ناقابل بیان حد تک ہیں اتنے زیادہ انہوں نے کارنامے انجام دیے میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ میر معاویہ ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے ماموں ان کی بہن تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شادی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی اس لیے ان کو خال المومن کہا جاتا ہے ان کے بڑے فضائل ہیں بڑے مناقب ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے سہل سلے خدیبیا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے اسلام کو چھپا کر کے رکھا تھا اور جب مکہ فتح ہوا تب انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا جب مکہ کے سارے سرداران مکہ کے سارے لوگ دین اسلام کے اندر جوگ در جگ داخل ہو گئے تو اس طریقے سے انہوں نے اسلام کا انہوں نے اعلان کیا ہجرت سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو پچہتر سال کی عمرتا فرمائی تھی تیئیس سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا 20 سال انہوں نے امارت میں گزارے اور 20 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ بن کر کے اور یورپ تک اور اس طریقے سے بشری کو مغرب میں انہوں نے اسلام کی خلافت کی اور حکومت کی بیس سال تک ایسے عدالب کے ساتھ کی تاریخ اسلام کا وہ روشن چہرہ ہے ان کی زندگی اور ان کے کارنامے اور ان کا دور خلافت اور محدثین مورین نے بڑے بڑے فخری انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے اسلام کو رونق بخشی اسلام کو یورو روم تک پہنچایا اور جب ان کے زمانے میں کسی رومی بادشاہ نے جب امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ آپس میں ہوئی تو امیر تو روم کے کسی بادشاہ نے روم کے بادشاہ نے ان کے پاس خط لکھا اور کہا کہ امیر معاویہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم حکم دو میں اپنی پورا لشکر تمہارے پاس بھیجتا ہوں تم ان کے ذریعے سے علی کے ساتھ تم قطال کر سکتے ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اسے لیٹر دیا تھا اس لیٹر کی پشت پر لکھ کر کے بھیجا بھیجا یہ لا کلبر روم روم کے کتے کی طرف یہ امیر معاویہ کا پیغام ہے کہ اگر تین جساد تو نے حماقت کی اور کسی بھی ملک پر اور حضرت رضی اللہ کی کسی بھی صوبے پر اگر تو نے حملہ کرنے کی حماقت کی سب سے پہلے جس کی تلوار اٹھے گی اس شہر کی حمایت میں علی کی حمایت اور حفاظت میں وہ امیر معاویہ کا ہاتھ ہوگا اور ان کی تلوار ہوگی تو اس بات سے بعد آ جا اگر تیرے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو, ایک کتے تو اس بات کو یاد کر لے کہ سب سے پہلے جس کی تلوار اٹھے گی امیر معاویہ رضی اللہ کی تلوار ہوگی یہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ رب صاف شفاف بنایا تھا ان کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی قدورت نہیں تھی کوئی رنجش نہیں تھی یہ مقدس لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ اربام نے پرکھا اسی لیے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور نبی کی صحبت کے لیے انہی لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جن کے دل پاکیدہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق نہیں ہوتا جن کے دل امال میں کوئی کجی نہیں ہوتی جن کا ظاہر اور باطن برابر ہوتا ہے جن کی زبان سچی ہوتی ہے جو امال میں سب سے سبق رکھنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو نبی کی صحبتوں کے لیے نبی کی نبی کی، نبی کی ملاقات کے لیے اور نبی کی دیدار کے لیے اللہ ہر منتخب کرتا ہے تو امیر رضی اللہ ہے جن کا دور بڑا ہی سنہری دور ہے اسلام کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے تاریخ اسلام کے لیے اس لیے مورخین نے ان کے زمانے کو ضروری باب قرار دیا ہے حس امیر معاویہ رضی اللہ کا بیس سالہ دور خلافت کی بیس سال تک کسی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا بڑے عدل کے ساتھ بڑی شوکت کے ساتھ بیس سال تک انہوں نے اسلام کی خلافت کی ہے اللہ حرب العالمین نے پرانے مجید میں آیتیں اتاری ہیں وہ آیتیں ان کو بھی شامل ہیں اور جن آیتوں کی میں نے دو آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ایک سوربہ کی آدھ نمبر پچیس اور چھبیس جن میں اللہ فرماتا ہے لقد نسر کم اللہ فیمرہ آجبت کم کسرت کم فرم تو ہن کم شیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی اور ہنین کے دن بتا خاص اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہاری مدد فرمائی اس عجمت کم جب غزبے ہنین میں جب غزبے ہنین میں تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکہ دے دیا یا تمہاری کثرت پر پھولے نہیں سماتے تھے کہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد ہے لہذا جب ہم کم تھے جب جنگوں کو جی جایا کرتے تھے آج ہمارے پاس تو بہت بڑی تعداد ہے آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اس طرح کی بات صاحب کرام کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ آج ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا میرے بھائیوں یاد رکھو جنگ جنگ ایمان سے جیتی جاتی ہے جنگ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے جنگ عددی طاقت سے جیتی نہیں جاتی ہے جب جس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب الامین اس واقعے کو بیان کیا کہ ہُنین کے دن غز ہنین جو فتح مکہ کے بعد ہونے والی جنگ ہے اس میں تمہیں اپنی عدد پر زیادہ ناز ہو گیا فلم تغنے ان تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی وہ داقت علیہمر ارب اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم برتنگ ہو گیا ثم والله तुम मुतبرین پھر تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے یہ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو صحابہ کرام کو شکر سے دوچار ہونا پڑا پھر اللہ فرماتا ہے کہ ثم انزل الله سكینته على رسوله والمنین پھر اللہ رب العالمین نے اپنا سکون اپنے نبی پر نازل فرمایا اور مومنوں پر نازل فرمایا وانزل جنود اللم تروھا اور ایسے لشکر کو اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا وہ ازب الدینہ کفر اور جنہوں نے کفر کیا اللہ ان کو عذاب دیا وزال کا جداء اور یہی کافروں کی سزا ہے یہی ان کا بدلہ ہے یہ سیور توبہ آیت نمبر پچیس اور چھبیس ہے یہ آیت کریمہ میں اللہ ابابی نے فرمایا کہ ہم نے اپنا سکون نازل فرمایا اللہ اپنے اپنے نبی رسول پر اور مومنوں پر لہذا عیسائی سے معلوم ہوا کہ جو ابھی اس جنگ کے اندر شریک تھے نبی کے ساتھ سب کے سب مومن تھے سب کے سب مسلمان تھے اور اس طریقے سے انہوں نے با نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اسی لیے تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے چند صاحبہ نام لیا اور بیان کیا کہ تمام صحابہ نے جا کر کے غزب حنین میں شرکت کی تھی اور ان میں سر فہرست امیر معاویہ رضی اللہ تعن کی بڑے بہادر سے مبیر معاویہ رضی اللہ ہوں. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوں نے جب ان کے دور میں مرتدین اٹھے اور اس طریقے سے جنہوں نے ارتدا کی جب لہر چلی اور بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام سے مرتد ہو گئے تو ان کے ان سے جنگ کے لیے اور ان سے لڑائی کے لیے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمانڈر اور امیر بنا کر کے بھیجا تھا انہی میں ایک ساتھ تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تھی انہیں بھی آپ نے کمانڈر اور اس طریقے سے فوج دے کر کے بھیجا تھا ان میں بن ولید تھے ابو ویدہ بن جرا تھے شریب الحسنہ تھے یہ سارے سارے لوگ کمانڈر تھے ایک ایک فوج کے اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا بہادر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو, ما... تو امام ابن فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں جنہوں نے غزے اندر شرکت کی تھی لہذا یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے کیونکہ اللہ, اللہ نے فرمایا انض اللہ سکینت ہوں رسول ہی والمومنین کہ اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنوں پر اور مومنوں میں جو ہے شرکت کرنے والوں میں حستے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تھے اس لیے فضل و ان کو بھی شامل ہے اس طریقے صلی اربرامین سورہ حدید آیت نمبر دس کے اندر لا فرماتا ہے لائیس طبی من من فتح و قاتل اُلائی کا درجین وہ کلّہ وعد اللہ خبیر کی جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا یہ برابر نہیں ہو سکتے ایسے ان لوگوں کے لیے بڑا اونچا درجہ اور مقام ہے مین الز انفقوا من بعد وقاتلوا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں قطال کیا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا یا خرچ کیا فتح مکہ کے بعد انہوں نے خرچ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور قطال کیا ان کے برابر یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن نتیجے کے طور اللہ کیا فرماتا ہے وہ کل اد اللہ علسنا اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں سے حسنا کا وعدہ کیا ہے اور حسنہ امام ابن مسعود فرماتے ہیں اور دیگر صاحب کرام کی حسنہ کے معنی جنت کے ہیں جہاں اللہ رب آرمین نے اللہ ودین احسن حسنہ و زیادہ جنہوں نے احسان کیا جو ایمان لے کر کے ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے حسنہ سے مراد کیا ہے ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے بلاعمین کا قیامت کے انتظار کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ حسنہ کے معنی جنت کے ہیں صحابہ کرام اساد کی تفسیر میں فرماتے ہیں اور شریف مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر جو ہے صحابہ یا تابعین کا قول ہے کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے تو اللہ نے کیا فرمایا وہ کل اللہ اور اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جنگ کیا اور خرچ کیا اللہ اکرام کی میں فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جنگ کے اللہ قرآہ میں خرچ کیا سب کے سب کے لیے اللہ رب العامین نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور امیر معاویہ تو صحابی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس جنگ کے اندر انہوں نے شرکت نہ کی ہو چاہے غزے طائف ہو چاہے غزے حنین ہو یا اس کے بعد اور جو جنگیں ہیں ان تمام جنگوں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت فرمائی حتیہ کی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ میں بھی جن کو ہمارے نبی نے تیار کر دیا تھا بھیجنے کے لیے لیکن ان کی وفات ہو گئی اور وہ بھیج نہیں سکے تھے ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو لشکر گیا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اس لشکر کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ذات مبارکہ تھی اتنے بڑے جنرل اتنے بڑے بہادر اور اتنے بڑے سرخیل گزرے ہیں دین اسلام کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا یہ صرف دو ہیں قرآن کریم کی جو میں نے ان کی فضی کے تعلق سے عام تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ورنہ قرآن کی تمام آیتیں جن میں صحابہ کا مقام مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ مقام مرتبہ و ام ام ام ام ام ام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں اور صحابی نہیں صحابہ کے بڑے صحابہ میں شامل ہیں اور اس طریقے سے تقریباً ایک سو پینسٹھ حدیثیں ان سے مروی ہیں جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, کو لازم پکڑ لیا آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ آپ کے ساتھ اڑتے بیٹھتے تھے اور اس طریقے سے قرآن کو لکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ یہ میرماویہ رضی اللہ عنہ کی ذاتی مبارکہ یہ ان کا اتنا اونچا مکان میرے بھائی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام فضائل کو ان تمام مناقب کو درکنار کرتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے ان پر وہ ظلم کیا گیا وہ زیادتیاں کی گئی میرے بھائیوں کی بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے انہیں ظالم اور اس طریقے ڈکٹر اور اس طریقے سے اور نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر الزام تراشیہ کی ان کے اوپر الزام تراشیہ کی میرے بھائیوں اور اس طریقے سے کرام ان پر الز الز کر کے نہ صرف انہی کے اوپر بلکہ تمام سابق کرام کی عزتوں کو انہوں نے گویا کہ سرام نے انعام کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات مبارکہ ہے اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی ان کی فضیلت بیان کی ہے امام ترمیزی کی حدیث ہے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے جس دور کے عظیم مجدد اور محدث اور امام اور فقیر گزرے ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مارے نبی عبد الرحمان نبی عمیرہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی محاوری رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ مجالو دیا اللہ اربرامین تو انہیں ہدایت پر بنا دے وہ مہد مہدیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت دینے کا ہدایت یافتہ بنا دے اللہ عملیہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دینے والا وہ مہدیہ اور انہیں مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے مہدی کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ ہدایت کا پانے والا راستے کا پانے والا تو اللہ اور برہمین ان کو مہدی بنا دے وہ جا وہ ہی اور ان کے ذریعے سے اللہ البرہین لوگوں کو ہدایت نصیب فرما یہ ہمارے نبی کی دعا کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اللہ العالمین تم کو ہادی اور مہدی بنا دے اور ان کے ذریعے سے اللہ العالمین تم لوگوں کو ہدایت دے صحیح راستہ دکھا دے یہ ہمارے نبی کی دعا ہے اور نبی کی دعائیں اللہ العالمین قبول فرماتا ہے اس لیے اللہ العالمین نے آپ کو ہادی اور مہدی بنایا یہی نہیں بلکہ ابن خدمہ اور ابن حبان کی حدیث ہے مصد احمد کے حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا علم اللہ المعویہ الکتاب الحساب و کہیل آداب اللہ ابراہین تو معاویہ کو لکھنے کا علم سکھا دے کتاب کا لکھنے کا اور قران کا علم سکھا دے وہ الحساب اور حساب حساب کا علم دے دے وقی العذاب اور اللہ رب امن کو عذاب سے بچا دے اللہ رب تن تم کو عذاب سے بچا یہ ہمارے نبی کی دعا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین ثنا نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین کو عذاب سے بچا لے کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں کہ جس جس شخصیت کے لیے جس ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعائیں اللّہ العمین قبول فرماتا ہے جو, جو سب کے رحمت ہیں سب کے لیے اور پوری دنیا کے رہبر ہیں اور طریقے سب سے افضل ہیں اور اللہ کے بعد ہی کا مقام مرتبہ ہے آپ صحابی رسول اپنے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ العلامن تو معاویہ کو کتاب کا علم دے دے حساب کا علم دے دے اور انہیں عذاب سے بچا دے کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں اور اس طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں ان کی فضیلت کے تعلق سے انہیں میں سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بلکہ بخاری کی حدیث ہے تمام بخاری مسلم کی تم حرام منت ملحان کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے آپ پر گنودگی تاریخ ہوئی اور اس کے بعد آپ مسکرانے لگے تو ہم نے پوچھا آپ کو رہے ہیں؟ تو آپ نے فمایا اردو علیہ ارکب نہ میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے اوپر پیش کیا گیا جو اس سمندر کا سفر کریں گے جو اس سمندر کا سفر کریں گے یار کبونا ہادل بہر کل ملوک اللہ شرا کی یہ سمندر پر ایسے ہی سوار ہوں گے جس طریقے سے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اسی طریقے سے لوگ سمندر کا سفر کریں گے اور سمندر پر سمندر پر بیٹھیں گے یعنی تخت کشتیوں پر بیٹھ کر کے سمندر کا سفر کریں گے تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو ہستے ام حرام, حرام فرماتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہربران مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے تمہارے بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ ام حرام آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جو سمندر سے سفر کریں گے جو سمندر کا سفر کریں گے آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیثی حدیث سے یہ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کے شوہر جن کا نام تھا مادہ بنا شامل رضی اللہ ہوں یہ اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ یہ شریک ہوئی اس جنگ کے اندر اور, اور جب واپس ہو رہی تھی تو واپس ہونے کے بعد جب شام کے علاقے میں پہنچیں تو یہ اونٹنی پر سوار تھی تو اونٹنی سے زمین پر گر گئی اور اونٹنے ان کے اپنا پاؤں رکھ دیا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی ان کی وفات ہوگی ماں نبی نے فرمایا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو پھر آپ مسکرانے لگے پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کس بات پر دلیل ہے صاحب کرام نے یا علماء نے اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں شمار کیا ہے کیونکہ سب سے پہلا لشکر سب سے پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں یا اس طریقے سے ان کی وجہ سے ہوا ہے اور حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا بحری بیڑا جو تیار ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا انہوں نے تیار تو بہت پہلے کر دیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کی باقاعدہ اجازت مانگتے رہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دیا اور کہا کہ اس راستے سے کفار کا حملہ ہمارے اوپر زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس سے بعد رکھا اور انہیں اجازت نہیں دی لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت آتا ہے سن ستائی سجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری جو تیار کیا جس میں وہ خود تھے اور اس طریقے سے بڑے بڑے صاحب کرام تھے اب وہ ایون ساری رضی اللہ تعالیٰ شامد ام حرام اور اس طریقے سے بہت بڑا بحری لشکر انہوں نے تیار کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا لہذا یہ حدیث ان کے لیے منقبت ہے کہ ہمارے بیس فرمایا آپ نے خوشی کا اظہار کیا اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اور سمندر کا کرنے والوں کے لیے اس طریقے سے سعید بخاری کی ایک حدیث ہے حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور اس حدیث کا پہلی حدیث سے بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے کیا فرماتے ہیں ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اب ول من امتی یغزون البحر حضون البہر جب سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندر کے ذریعے سے جنگ کرے گا ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے ام حرام نے فرمایا کہ اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں انہیں لوگوں میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم انہیں لوگوں میں سے ہو اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اولو جیشی من امتی یغزونا مدینہ تیسر مغفور الحم فخل توانا میں ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہل لشکر جو قسطنطنیہ پر اور روم پر کیسر پر حملہ کرے گا اللہ رب العالمین نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے ان سب کو معاف کر دیا ہے تم میں حرام فرماتی ہیں کیا میں انہیں لوگوں میں سے ہوں نے کہ نہیں تم پہلے لوگوں میں سے ہو اسی لیے جب معاویہ رضی اللہ علیہ کے دور خلافت میں جب پہلا پہلی بیڑا جاتا ہے اس میں ام حرام شریک تھی اور جب واپس آتی ہیں تو شام میں ان کی وفات ہو جاتی ہے اور دوسرا بار, دوسری بار جب کیسر پر اور روم اور قطرتنیا پر حملہ کیا گیا سمندر کے راستے سے اس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں تھی وہ پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی اور امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منقبت کہ آپ نمی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا اور جو کچھ آپ نے بتایا اسی طریقے سے ہوا تو اس طریقے سے میرے بھائیو اس حدیث کے بارے میں ہنستے ابن حجر امام زہبی امام اور اس طریقے سے امام کشیر امام قسلانی امام عینی اور امام بطال اور امام الحلوب اور اس طریقے سے اور بھی بڑے بڑے اما گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر امیر معاویہ کے لیے منقبت ہے کیونکہ سب سے پہلا پہل لشکر انہی کے دور میں تیار ہوا اور ان کے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی منقبت ہے کیونکہ یزید ہی کے دور میں استعمال پر حملہ کیا گیا تھا اور امان نبی نے فرمایا مغفور الرحم اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور یزید کمانڈر تھے اس کے ابوئی ساری اور حسن حسین اور اس طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ ابن عباس عبداللہ بن عمر بڑے بڑے صحابہ نے ان کی ماتحتی میں قیسر پر حملہ کیا تھا تو امام بن حجر امام زہبی امام بن کثیر امام بن تیمیہ اور امام بن پتال اور امام عینی بڑے بڑے, بڑے کرام فرماتے ہیں کہ جہاں ہست ابیر معاویہ کے لیے منقبت اور فضیلت ہے وہی ان کے بیٹے کے لیے بھی فضیلت ہے کیونکہ انہی کے دور میں یزید رحمتہ اللہ علیہ کی کمانڈری میں پست تن دنیا پر حملہ کیا گیا تھا اور امان نبی نے فرمایا مغفور الحوم وہ اللہ ان کو معاف کر دیا ہے. تو یہ حدیث جہاں امیر معاویہ کے لیے منقبت ہے وہی ان کے بیٹے عجیت کے لیے بھی منقبت ہے آج جو لوگ امیر ماویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو بادشاہت میں تقسیم کر دیا میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے بلکہ خلافت علامہ حاجی اللہ کے سسول کی پیشینگوی ہے کہ خلافت صرف تیس سال رہے گی اس کے لیے بادشاہت آئے گی اور جس بادشاہت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں نبی بھی فرماتے ہیں یہ تبرانی کی حدیث ہے اور بڑی صحیح حدیث ہے کہ ماں نبی فرماتے ہیں کہ اس دین اسلام کا کی شروعات نبوت اور رحمت سے ہوگی اس کے بعد پھر خلابت آئے گی وہ بھی رحمت ہوگی اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی اور وہ رحمت ہوگی اور یہاں بادشاہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہے اور ان کی بادشاہت کو ہمارے ربی رحمت سے تعبیر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے امام امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ سہیا کے اندر بیان کیا ہے یہ طریقے سے اللہ کے, کے ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تیس سال تک خلافت رہے گی اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے بادشاہت آ کرے گا یہ جو بادشاہت آئی میرے بھائیوں یہ نبی کی پیشن گوئی تھی اور یہ بادشاہت رحمت تھی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کی خلافت کے بعد جو بادشاہت آئے گی وہ رحمت ہوگی اسی لیے مورخین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کو رحمت سے تعمیر کیا ہے کیونکہ ان کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا سارے کے سارے صحابہ تمام مسلمان مشتبہ تھے یہ اکٹھا تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اور ان کے دور خلافت میں کوئی اختلاف نہیں تھا اس لیے ان کی خلافت کو انہوں نے دور رحمت شمار کیا ہے کہ ان کے دور حکومت یہ رحمت کا دور ہے تو اس طریقے سے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں بادشاہت آ گئی اور امیر معاویہ اس کے موجود ہیں ایسی بات نہیں میرے بھائیوں امیر ماویہ اور تعالیٰ کو تو اللہ رب اللہ نے یہ بادشاہت فرمائی اور یہ رحمت تھی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور بادشاہت کوئی اہب نہیں ہے ہستے داؤد اللہ علیہ السلام جو نبی ہیں یہ بھی بادشاہ تھے ان کے بعد جو آتے ہیں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ بھی بادشاہ تھے تو بادشاہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے اگر بادشاہ کرتا ہے انصاف کرتا ہے اور سعید کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور حدود کو نافذ کرتا ہے اور اس طریقے سے صدر الصاف سے کام ہے تو بادشاہت کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کوئی بے بھائی ویب نہیں ہے بلکہ بادشاہ ہمارا امیر معاویہ کی بادشاہ سراسر احمد تھی اس لیے امام ذہابی نے امامن تیمیا نے, نے امامن کشیر رحمۃ اللہ سب نے ان کی بادشاہت کو اور ان کی ملوکیت کو رحمت سے تعبیر کیا ہے تو بیس سال سے میرے بھائیوں انہوں نے خلافت اور حکومت کی ہے اور سان سنساٹ ہجری میں جا کر کے ان کی وفات ہوئی ہے تو میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں میں نے بیان کی ہیں ورنہ حدیث میں اور تاریخ کے حوالے سے جو معتبر تاریخ ہے اور اس طریقے اہل سنت اور جماعت جو لکھی ہے اس تاریخ کے اندر اگر ان کے منا کے بیان کیے جائیں تو میرے بھائی اس کے لیے اور وقت لگے گا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ عبرامن ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ برامین تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے اور تمام صحابہ کو اللہ البرامین جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اللہ برامین ان کی نیکیوں قبول فرمائے اللہ البرامین ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ ابراہین جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ البرام ان کو غلط کرے انہیں برباد کر دے ان کی سازشوں کو اللہ ر برامن ناکام کرے جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا اور آپ کا دوست نہیں ہو سکتا وہ دین اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا جو قرآن کا دشمن ہو صحابہ کا دشمن ہو وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا وہ بیوقوف لوگ ہیں جو انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دلوں کے اندر ہمارے خلاف عداوت ہے ڈگز ہے اور وہ ہمیں یہود و نصارہ سے بھی اور کافروں سے بھی بڑا دشمن سمجھتے ہیں لہذا جو صحابہ کا دشمن ہو دین اسلام کا دشمن ہو وہ ہمارا اور آپ کا قرآن کا نبی کا اور اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ اللہ ان کی خاشوں کو ناکام کرے اللہ اربا ان کو غیر کرے اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سب دہر سے بٹا دے یا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے کہ صحیح راستے کو اپنائیں سنت کی راہ کو اپنائیں صحابہ سے محبت کرنا سیکھیں ان کی عدمت کرنا سیکھیں یا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دے یا تو ان کے مکر اور سازش سے اللہ امین پوری دنیا کو پورے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور سازش سے محفوظ رکھے امین۔ بارك الله لي ولكم في القوان ديم ونفعني وياكم بلا تذكر الحكيم إنه تعالى جباد الكريم ملكم بر روف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابه اجمعين ومن تبهم بإحسان ويوم دينا ما مات یادین وسلم علیہ وسلم و تسلیمہ علامہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد كما کما صلی ابراہیم و علبیم علّہ حمید المجید وبارک علیہ محمد و علیہ علیہ محمد کما بارک ابراہیم ولع البراہیم عل کا حمید المجید عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بلاد والإنسان ويتاهد القربة وينهى عن فعشاء المنكر والبغ يأذكم لعلكم تذكرون واذكر الله يذكركم وذوء يسجب لكم والذكر العقب والله يعلو ماذا سنعون الله <تصفيق> ركبر الله ركبر الله ركبر الله الله یا رسول اللہ محمد الو یا لا صلوا و سنا صدقوا الصلاه